بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه حدن للمتقین الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں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 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ختم اللہ علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوت ولہم عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا هُم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا عذاب بما كانوا ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں إِنَّهُمْ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں خبردار ہو جاؤ <سصح> یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں واذا نقل الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستهزئ بهم ويمدهم في طغیانهم يعمعون اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے میں سے لا کا ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے بہرے گنگے اندھی ہیں پس وہ نہیں لوٹتے اوکہ صیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا اسماني برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو دُونِ اللَّهِ إِن تم صَادِقِينَ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلالو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر تم نے نکیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں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 یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے جو لوگ اللہ کے مضبوط آہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ دلائے تھے دلائے اس نے تمہیں زندہ کیا دلائے پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قست کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ال کو مل تالمون اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں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 فقال ان كنتم اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ قالوا ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تعہی ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے تم تک اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنت وكلا منها رغدا حيث شئتما حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ بِعَحْدِ، اُوْفِ <يَفَرَحَبُون> اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے آہد کو پورا کرو میں تمہارے آہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو بما لما ولا اول كافر به ولا اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ تمہیں تو خود اس کا علم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجودے کے تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر الدی نئے جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں انعمت عليكم اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے بلاء من ربكم جب ہم نے تمہیں فرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھار دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فیرونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا اور ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے موسا کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور موجز عطا فرمائے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 جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اپنے کو اپس میں قتل کرو تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے وَإذ قلتم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 لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فبدل فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا اور جب نوسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی، گندم، مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے مسلمان ہو یودی ہوں نصارا ہوں یا سابی ہوں جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے عجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا اور موسا نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مزاگ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں قال دعو لنا ربک یبین لنا ماہی قال انہو یقول انہا بقرت لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك۔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 قالوا لنا ربك لنا ما هي ان علينا و وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتا نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے وقال <مترجم> انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون <مترجم> اعطني فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بیداغ ہے انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے زبح کر دی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ, اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے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 پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے باز پتھروں سے تو نہریں بین نکلتی ہیں اور باز پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور باز اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو فَتَطْمَعُونَ أَن وقد لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم, يحرفون ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں وہ ادین امنو کولو قالوا و ادو اچو حج سون ہوں بہ سچ حل علیہ کم کالو اچو حج سون ہوں بہ سچ حل جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں سبون ان لوگوں کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے یہ <تصفيق> لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا ہرگز نہیں بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے بلا من به فأولائک فأولائک اصحاب النار فيها خالدون یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُم مَّتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا نمازیں قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہا کرنا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور مو مول لیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے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 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوتاً بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری کی ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے دیے لیکن ان کے لیکن کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا, کیا باز پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تم نے جھٹ سے تکبر کیا پس باس کو تو جھٹلا دیا اور باس کو قتل بھی کر ڈالا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے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 اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ کی لانت ہو کافروں پر عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ فگل غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نین بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا اس باعث یہ لوگ غذب پر غذب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں وَإذا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أنزَلَ اللهَّهُ قالوا نُؤمنِن بِمَا أنزِنَ عَلَن وَيَكفُرونَ بِماَا وَراء وَيَكفُرونَ بِماَا وَرأَهُ وَهُو الحَبُّ مُصدَدِّقَل لِم مَاهُم قُلْفَ لِمَ تَقُتُلونَ أَن بِيا اللهَِّ مِنْ قَبلِلُ كُنتُم مؤمنِنِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے کے بعد والی ساتھ کی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا تم ظَالِمُونَ تمہارے پاس تو موسا یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا تم ہو ہی ظالم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 آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو ابداً بما قدمت والله لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریث اے نبی آپ انہی کو پائیں گے یہ ہر سے زندگی میں مشکوں سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام میں باری تالا اتارا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل, اور میکائل کا دشمن ہو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا یہ <سلام> لوگ جب کبھی کوئی آہت کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں ہے <سلام> جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ سلح مین وال يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ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 اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے جس شیاتی سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ, لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور وہ بال جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش کہ یہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین سواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے یا الذین عذاب علیم اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ ان زرنا کہو یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے درناک آزاد ہیں میں نہ تو اہلِ کتاب کے کافر اور نہ مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو بھلا ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِبِ خَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہم کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسا سے پوچھا گیا تھا سنو ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے حتى يأتي اللہ بأمره. إن اللہ كل شيء ان کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے ماز حسط و بوس کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے عقیم بما چنون بصور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے سب کچھ اللہ کے پاس پا لوگے بے شک اللہ تمہارے آمال کو خوب دیکھ رہا ہے وقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نسارا کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی آرزوے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو فَلَهُ أَجْرُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی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 یہودی کہتے ہیں کہ نسرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا من سج اللہ عرفی حسم خروب خلوح الخو افین لہم فر دنیا خزم فل اخروم اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے اللہ کو شادگی اور وسط والا اور بڑے علم والا ہے